کہا اے میری قوم کیا تم پر میرے کمبا کا دباؤ اللہ سے زیادہ ہے اور اسے تم نے اپن پیٹ کے پیچھے ڈال رکھا بے شک جو کچھ تم کرتے ہو سب میرے رب کے بس میں ہے